اعوذ من منشی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للّہ رب المین الرحمن الرحیم و والسلام وسلام علیٰ سید لمبیا امام المرسلین خاتم المطقین خواتم سید نولانا محمد علیہ و اصحابی اجمعین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات اور حزیرکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں قرآن مجید کی ہم آپ سب جانتے ہیں کہ حضرکم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسالِ مبارک کے فوراََ بعد ہی بہت سے مختلف گروہ جو ہے وہ شروع ہو گئے تھے اور ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ کچھ گروہ ہوتے ہیں جن کو ہم بطور فرقہ دیکھتے ہیں اور کچھ گروہ ہوتے ہیں جن کو بس ہم بطور گروہ دیکھتے ہیں ایک فرقہ جو کہ جس نے تاریخ میں بہت عرصہ ایک فتنہ برپا کیے رکھا اس کا نام ہے معتزیلا اور یہ اتنے مضبوط ہو گئے تھے کہ جو سلطنت عباسیہ تھی جس کو ہم خلافت عباسیہ کہتے ہیں اس میں بھی ایک دور میں تو جو سلطان تھا جو خلیفہ تھا اس تک پہنچ گئے تھے اور وہ بھی ان کا ہم خیال ہو گیا تھا اس گروہ کے خلاف ہمارے عائمہ نے علمی جہاد کیا قلمی جہاد کیا اس میں کئی بڑے بڑے نام شامل ہیں جیسے امام تہاوی امام احمد بن ہمبل علیہم الرحمٰ ان لوگوں نے ان معتزلوں کے خلاف اور اس وقت اور بھی کئی تھے خوارج بھی تھے اور بھی کئی تھے لیکن خصوصاً معتزلہ ان کی محنت کے نتیجے میں یہ معتزلہ جو ہے آج تک تقریباً ختم ہو گیا تھا لیکن آج یہ لوگ پھر بہت زور و شور سے دوبارہ اٹھ چکے ہیں ہمارا جو درایت کا اور معاملات کو سنبھالنے کا اصول ہے وہ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے قرآن کی بات کرتے ہیں پھر ہم حدیث کی بات کرتے ہیں اجماع کی بات ہوتی ہے اس کے بعد کہیں جا کے قیاس کی بات ہوتی ہے ان لوگوں نے اصول بدلا اور آج بھی کچھ لوگ ایسے سامنے آ چکے ہیں اور بہت زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں جنہوں نے ہمارے ان اصول سے انحراف کیا اور نئے کچھ اصول وضاع کیے جو کہ معتضلہ سے ادھار لیے گئے ہیں اس میں جب ٹیلی ویژن اور ریڈیو نیا نیا آیا تو ہمارے علماء سے ایک چھوٹی سی اشتہادی غلطی ہوئی جس نے ایک طوفان برپا کر دیا ٹیلی ویژن کو متلقن حرام سمجھتے ہوئے ہمارے بہت سے بڑے علماء جو اس فتنے کے خلاف بڑا احسن طریقے سے اور کامیابی کے ساتھ مقابلہ کر سکتے تھے وہ آگے نہیں آئے کیونکہ وہ ٹیلی ویژن کو مطلق حرام سمجھتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ یہ معت سے متاثر شدہ کئی ہمارے ایسے لوگ جن کو آج اسکالر اسلامک اسکالر کہا جاتا ہے دانشور کہا جاتا ہے کچھ لوگ عالم بھی کہتے ہیں ان لوگوں کو لیے یہ سارا میدان خالی ہو گیا اور وہ لوگ چھا گئے میڈیا کے اوپر نتیجہ یہ ہوا کہ آج ایک بڑی تعداد ہمارے خصوصاً نوجوانوں کی وہ اپنی اصل جو دین کی تعلیمات ہیں ان سے ہٹ کر منطق کے نام پہ لوجک کے نام پہ میرا دل نہیں مانتا میرا ذہن یہ کہتا ہے اس قسم کے معاملات میں پڑ گئے اور معتضلہ کیا شکار ہو گئے چند فتنے جو انہوں نے شروع کیے تھے اور امام احمد کے بارے میں تو عرض کر دیں کہ انہوں نے تو اس حد تک محنت کی انتہائی بڑھاپے کی حالت میں قید کاٹی ان کو کوڑوں کی سزا دی گئی اس بڑھاپے کے اندر لیکن وہ اللہ کا بندہ وہ اللہ کا ولی وہ ایک عظیم محدث وہ ایک عظیم فقیر اور وہ ایک عظیم عالم دین اور مشتحد اور مشتحد مطلق وہ اپنی جگہ کھڑے رہے اور انہوں نے احسن طریقے سے تمام تکلیفیں برداشت کی اس فرقے نے جہاں اور بہت سی چیزیں لوجک کے نام پہ منطق کے نام پہ ذہن کے نام پہ عقل کے نام پہ الٹی سیدھی کی وہاں پہ انہوں نے ایک اور فتنہ پیدا کیا انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کو استغفر اللہ اللہ کا کلام نہیں مانا جا سکتا انہوں نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے اور ایک تخلیق ہے استغفراللہ اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں ہم نے پچھلی تین نشستوں میں بڑا واضح طور پر متشابہات پر بات کی اللہ اللہ کی صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ اور آپ کی صفات ہم سمجھتے ہیں یہ تمام معاملات ان کا تعلق متشابہات کے ساتھ ہے ماں سوائے ان چیزوں کے جو بہت واضح بغیر ابہام کے بغیر اشکال کے جو ہمارے پاس پرانے مجید میں موجود ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہیں ہمارا ماننا یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے ہاں لیکن ہم اس کو کسی کیفیت کے ساتھ نہیں دیکھتے اسی پہ آگے چل کے بھی بات ہوگی اگر آج موقع ملا تو آج ہی بات ہوگی کہ روز قیامت دیدار الہی ہوگا ہمارا ایمان ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی ہم نہیں جانتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنی اس آنکھ کے ساتھ اپنے اس جسم کے ساتھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے یہ بھی ہمارا ایمان اب وہ کیفیت کیا ہوگی وہ جب تفصیل اس موضوع پہ آئیں گے اس اگلا موضوع ہوئی ہے اگر آج موقع ملا تو آج بات کریں گے ورناگلی نشست میں بات کریں گے اسی طرح قرآن مجید اللہ کا کلام کس طرح ہے اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم اور نہ ہم انسانوں کا ذہن اتنی رسائی رکھتا ہے کہ اس کا اصل مطلب جان سکے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بات بھی اللہ کی صفات میں شامل ہے اور یہ متشاب میں اس میں امام تحاوی رحمتہ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اس کو بیان کیا ان کی تحریر کا ترجمہ ہم پیش کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ قرآن کلامی ہے وہ اللہ کی فرمائی ہوئی بات ہے اور اس کی کوئی کیفیت متعین نہیں ہے معتزلی جہاں پہ دھوکا کھا گئے وہ کیا تھا دو باتیں ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن کو اگر آپ کاغذ سیاہی اس کی جلد اس کے حوالے سے دیکھیں تو بندہ کہتا ہے کہ یہ تو تخلیق ہے لیکن آپ ذرا اپنے ہمارے کلام کو دیکھ لیں اب آج جو ہم گفتگو یہاں کر رہے ہیں آپ سن رہے ہیں اگر یہ کتاب میں لکھ دی جائے تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کاغذ ہے یہ سیاہی ہے یہ جلد ہے لیکن اگر اس کو لکھا نہ جائے تو اس کی کیا کیفیت آپ بیان کر سکتے ہیں اس کی تو کوئی کیفیت بیان ہی نہیں ہو سکتی ہمارا بولنا کیا ہے آپ کا سننا کیا ہے ہمارا سمجھانا کیا ہے آپ کا سمجھنا کیا ہے ہم تو مخلوق کے کلام کو دنیاوی زبان سے بیان نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے تو اللہ کے کلام کو کیسے بیان کر سکتے وہ لاجک کے چکر میں منطق کے تک چکر میں یہی دھوکہ کھا گئے کہ انہوں نے کہا کلام کا مطلب ہے استخ فراللہ چہرہ ہونا چاہیے منہ ہونا چاہیے زبان ہونی چاہیے بولنے کی صفت ہونی چاہیے انہوں نے اللہ کی صفات کو مخلوق کے مشابہ سمجھ کر انکار کی جبکہ متشابہات پر ہمارا ایمان یہی ہے کہ متشابہات اگر بظاہر مخلوق سے مشابه معلوم بھی ہوں تو ہم اس کو مخلوق کے مشابه نہیں مانتے کیونکہ اللہ جیسی کوئی شے کسی کائناتوں میں کسی جگہ موجود نہیں ہے یہی قرآن نے ہمیں بتایا ہے یہی احادیث مبارکہ نے ہمیں بتایا ہے اللہ کا رحیم ہونا کیا ہے اللہ کا کریم ہونا کیا ہے اللہ کا رحم فرمانا کیا ہے اللہ کا کرم کرنا کیا ہے اللہ کا کسی چیز سے فیض ہمیں دینا کیا ہے ان چیزوں کو انسانی ذہن نہیں پا سکتا ہاں انسان میں یہ کیفیت پائی جا سکتی ہے وہ بڑا رحم دل ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ لوگوں میں صدقہ و خیرات کرتا ہے وہ بڑا پرہیزگار ہے وہ بڑا کثرت کے ساتھ ذکر اذکار کار کرتا ہے نوافل پڑھتا ہے یہ باتیں اپنی جگہ درست ہیں لیکن یہی صفات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے گی تو پھر کوئی مقابلہ نہیں ہے ہم نے پچھلی گفتگو میں کہا تھا کہ اللہ کی صفات کا مخلوق میں کسی سے مقابلہ نہیں ہے ہم مخلوق میں سب سے بلند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات کا مخلوق میں کسی سے کوئی مقابلہ نہیں تو آپ کہتے ہیں اس کی کوئی کیفیت متعین نہیں ہے اور ہم نے آپ کو مثال دی کیفیت تو ایک عام انسان کے کلام کی آپ متعین نہیں کر سکتے تو اللہ کے کلام کی کیسے گائے پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کی صورت میں اللہ نے نازل فرمایا اور تمام مسلمان اس کی تصدیق کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا حقیقی کلام ہے اور وہ مخلوب کے کلام کی طرح کسی طرح بھی نہیں ہے لہذا جو شد قرآن سنے اور یہ کہے کہ یہ انسان کا کلام ہے تو وہ یہ بات جو کہتا ہے یہ کفری بات ہے اور ایسے انسان کی اللہ نے برائی کی ہے اسے جہنم کی دھمکی دی ہے قرآن میں بھی ہے اللہ نے کہا کہ میں انقریب اسے جہنم میں ڈال دوں اللہ کی یہ جو وعید ہے یہ جو دھمکی ہے اس شخص کے لیے ہے جو یہ کہتا تھا کہ یہ تو انسان کی باتیں ہیں اس لیے ہمیں یقین ہے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کسی بشر کے کلام کے مثل بھی نہیں ہے آپ کہتے ہیں تشبیہ کا جو بھی قائل ہے وہ کفر سے سرزد ہو رہا ہے اور جو کوئی کہتے ہیں اللہ کو انسانی صفت سے متصف کرے یعنی وہ اس سے جوڑے کہ یہ فلاں صفت ہے یا اس جیسی ہے یا اس حالت سے وہ جوڑے وہ کفر کرتا ہے جس شخص نے یہ سمجھ لیا کہ یہ چیز کفر ہے اس نے درست کام کیا کیونکہ اس کو پتا چل گیا کہ مجھے یہ کفر نہیں کرنا ہے اور کافروں جیسی باتیں کرنے سے وہ بچ گیا ہے اور اس نے جان لیا ہے کہ اللہ اپنی کسی صفت میں اپنی مخلوق میں سے کسی کے مشابہ نہیں موقع آ گیا رویت الہی پہ بھی بات کر لیتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ روزے قیامت ہمیں دیدار اللہ ہوگا اور یہ اہل جنت کو نصیب ہوگا لیکن اللہ کا دیدار کیسے ہوگا ہم اس کی کیفیت نہیں جان سکتے یہاں تک کہ ہم اس دیدار کے احاطے کی کیفیت بھی نہیں جان سکتے ہمارے کچھ علماء بھی یہاں پہ تھوڑی سی کوتا ہی کر جاتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنا رویہ نرم رکھتے ہوئے بات کریں ہمارے عزیزوں میں سے ایک صاحب جو ایک خاص مکتبہ فکر سے ایک خاص فرقے سے تعلق رکھتے ہیں ایک دفعہ انہوں نے ہم سے یہی بات کی کہ آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہوگا تو ہم نے ان سے کہا کہ جناب دیدار کے ہم قائل ہیں لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کس طرح ہوگا اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے یہ جب ہوگا تب ہی پتا چلے گا آپ یقین کیجیے اسی وقت انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو ہمیں کوئی تراس نہیں کیونکہ ہم جب کبھی بات کرتے ہیں تو ہمارے کئی علما کچھ لوگ بڑے عقلمندی کا بھی ہے وہ مظاہرہ کرتے ہیں کچھ علما فوری طور پہ بد زبانی بد اور تلخ آواز اور لب و لہجے میں چلے جاتے ہیں تو بجائے اگلے کوئی بات سمجھ آنے کے وہ بیچارہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ جناب یہ تو یا تو گمراہ ہے یا ان کو پتا کچھ نہیں اسی لیے اللہ تبارک نے قرآن میں ہی صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ کا راستہ دیا اس میں احسن طریقے سے تبلیغ کرنے کا حکم فرمایا تو آپ کہتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ کا کوئی احاطہ بھی نہیں ہوگا اور اس کی کوئی کیفیت بھی نہیں ہوگی قرآن میں اس کا ذکر ہے بہت سے چہرے اس دن تر تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھیں گے قرآن میں اس روایت کی کیفیت اور تفصیل وہی ہوگی جس جیسی اللہ کے علم میں ہے اللہ کے ارادے میں ہے جیسے صحیح حدیث میں آئی ہے جیسا ارشاد فرمایا گیا ہے وہی حق ہے اور جو اسے اس صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب لیا ہے ہم نہ جانتے ہوئے بھی اسی مطلب کو درست سمجھتے ہیں اسی کو حق سمجھتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں یہی تو ایمان بالغیب ہے ایمان بالغیب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے رب کو نہیں دیکھا لیکن نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہم اس کو مان رہے ہیں صرف یہ نہیں ہے ایمان بالغیب ایمان بالغیب میں یہ سب باتیں شامل ہیں کہ وہ تمام باتیں جو انسانی عقل جن کا احاطہ نہیں کر سکتی کیفیت احاطہ نہیں کر سکتی نگاہ احاطہ نہیں کر سکتی اور ہمارے جو ہوا سے خمسہ ہیں وہ اس کو محسوس نہیں کر سکتے ان سب کو بھی ہم ایمان بالغیب میں شامل کرتے ہیں اور جب ہم بچوں کو بچپن میں ایمان کی دو پڑھاتے ہیں وہ ایمان مفصل اور تو اس کے اندر بھی ہم جب ایمان بالغیب کی بات کرتے ہیں اور قرآن میں بھی جب ایمان بالغیب کی بات ہوتی ہے تو اس میں یہ تمام باتیں شامل ہیں صرف اللہ کا تسلیم کر لینا اس کی وحدانیت صرف وہ شامل نہیں ہے یہ سب بھی اس میں شامل ہے ایمان تحابی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو اس مسئلے میں اپنی رائے سے تعویل اور وضاحت نہیں کرتے وہی درست ہے اپنی مرضی کے خیالات نہیں باندھتے وہی درست ہیں اس لیے کہ دین کی ایسی باتوں میں وہی شخص سلامت رہتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دے اور ایسی مشتبہ چیزوں کی حقیقت کو اس کے جاننے والے کے حوالے کر دے اور جاننے والا کون ہے اللہ تبارک و تعالی اور جو کچھ اللہ نے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا سمجھایا وہی مطلب ہم لیتے ہیں وہی مراد لیتے ہیں اسی کو درست مانتے ہیں اسی کو حق سمجھتے ہیں اور ساتھ میں ہم کہتے ہیں کہ واللہ اسلام بالغیب جو ہے اس کی حقیقت اسلام پر وہی شخص کہتے ہیں کہ ثابت قدم رہ سکتا ہے جو قرآن کے سامنے اور سنت کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتے خود کو اس کے حوالے کرتے جو ایسی چیزوں کی تحقیق میں پڑے گا وہ جس کی اس کو اللہ نے فہم نہیں دی ہے وہ خالص توحید سے دور ہو جائے گا وہ معرفت سے دور ہو جائے گا اور صحیح ایمان سے دور ہو جائے گا اور کفر اور ایمان اور تصدیق اور قزب اور اقرار اور انکار اس کے اندر وہ ڈاواں ڈول ہو جائے گا اور وہ وسوسوں کا گرفتار ہو جائے گا حیران ہو جائے گا پریشان ہو جائے گا شک میں چلا جائے گا تردد میں چلا جائے گا وہ نامومن بن پائے گا نہ ہی منکر بن پائے گا بیچ میں لٹک جائے گا آپ کہتے ہیں جنتیوں کو دیدار الہی نصیب ہونے کے عقیدے پر اس شخص کا ایمان صحیح نہیں کہلائے گا جو اس دیدار کو وہمی سمجھے یا اپنی فہم سے اس کی کوئی تعویل کر دے رویت الہی اور اس طرح کی تمام جو صفات ہیں اللہ تبارک و تعالی کی اس کی صحیح تعویل صرف یہ ہے کہ انسان تعویل کو ترک کرے اور کتاب اور سنت کو خاموشی کے ساتھ تسلیم کرے اور یہی مسلمانوں کا دین ہے اللہ کی صفات کا کمال سے متصف ہونا یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ کمال کے بلند ترین مرتبے پہ ہے اللہ کی صفات اور اللہ کے سوا اس مرتبے پہ کوئی پہنچ نہیں سکتا اور اسی طرح صفات میں نقص کا ہونا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں کسی قسم کا کوئی نقص ہو یا کسی وجہ سے کوئی کمی ہو سکے اس اللہ اور جو شخص اپنے آپ کو صفات کو مخلوق سے مشابے سمجھ لے اور اس کو قرار دینے لگے وہ نہیں بچ پائے گا گمراہی سے وہ درست راستہ نہیں پائے گا اللہ کی یکتائیت جو ہے وہ صفات سے متصف اور منفرد اور اوساف جو ہیں اس کے حامل ہے اللہ مخلوق میں ایسا کوئی نہیں ہے جو ان کی صفات جیسا ہو اللہ حد سے انتہا سے حصے سے آزاد سے ادواد سے ہر چیز سے پاک یہاں تک کہ جہاد ستا سمتے ہیں نا آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے چھ جہاد ستا میں سے کوئی بھی جہت اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی یہ صرف مخلوق کا ہی احاطہ کر سکتی اللہ خالق ہے یہ سب کچھ مخلوق ہے ہر چیز جو تخلیق ہے ہم اس کو مخلوق سمجھتے ہیں چاہے وہ جاندار ہے چاہے وہ جاندار نہیں تو ہمارے ایمان میں آج کا خلاصہ ہے دو چیزیں ہیں پہلے ہم نے تین چیزیں بات کی ایک ہم نے کہا اللہ یکتا ہے اس کی ذات اور صفات متشابہات پھر ہم نے دوسری بات کی تھی الہاد پر جس میں ہم نے کہا کہ اللہ کی پہچان اللہ کے کلام سے ہو سکتی ہے اور اللہ کی مخلوق سے ہو سکتی ہے اور اللہ کی تخلیق سے ہو سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے ہم روحانی معاملات کی بات نہیں کر وہاں کا معاملہ کچھ اور ہے کسی وقت اللہ کے دیے عزل و توفیق سے اس پہ بھی بات کر لیں گے اور تیسری ہم نے بات یہ کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات بھی ہمارے نزدیک متشابہات میں سے ہے کیونکہ آپ کی بہت سی صفات اسم کے حساب سے اللہ سے ملتی ہیں اسم کے لحاظ سے مخلوق سے ملتی ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نہیں ہو سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اللہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اور آج ہم نے کہا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے وہ اللہ کی تخلیق یا مخلوق نہیں ہے آخر میں ہم صرف یہ بات عرض کر دیں کہ اللہ تبارک تعالی نے آغاز میں کہہ کہ دیا انزل نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو للت القدر میں نازل فرمایا اب للت القدر میں اب اس پہ اس پہ بھی منطق آ جاتی ہے منطق کیسے آ جاتی ہے کہ جناب قرآن مجید تو تقریباً تیئیس سال قریب وقفہ ہے جس میں نزول ہوا تھا تو یہ پھر للت القدر میں کیسے نازل ہو گیا استغفر اللہ اس میں دو باتیں ہمیں مفسرین سے پتہ چلتی ہیں آپ اچھی معتبر تفاسیر اٹھا کے دیکھیں دو بات ایک دعویٰ یہ ہے کہ قرآن مجید کا آغاز اور پہلی وہی جو تھی وہ لہلت القدر اس پہ ہم اختلاف رائے رکھتے ہیں تھوڑا سا لیکن ولہ دوسری بات جو مفسرین نے لکھی ہے بے تحاشا مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید تمام کا تمام آسمان دنیا پر للت القدر میں نازل ہو گیا تھا وہاں سے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی ہے وہ کئی سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے وقت کی ضرورت کے مطابق آئی ہے اب پھر لوجک کی بات کریں منطق کی بات کریں تو اس کے اندر پھر ایک سوال اٹھتا ہے اس پہ ہم آج بات نہیں کریں گے ہم اپنے سلسلے میں آگے چل کے جس دن تقدیر پہ بات کریں گے اس دن اس کا ذکر ہوگا اور تقدیر کے اندر یہ معاملات انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کریں گے تاکہ تقدیر پہ بھی جو لوگ بحثیں کرتے پھرتے ہیں ان کی بھی تسلی اور تشفی ہو جائے اور یہ جو معاملہ ہے کہ ایک رات میں اگر قرآن سارا آ گیا تھا تو یہاں تئی سالوں کے لگ بھگ وقت میں جو اترا اس کا معاملہ اور اس کی تفصیل کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ تقدیر کے موضوع پہ جب بات ہوگی تو وہاں پہ انشاءاللہ اللہ کے ازن و توفیق سے اور فضل و کرم سے بیان کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ جاننے اور سمجھنے کی توفیق دے آج ہی قبلا الطاف صاحب اور علامہ قریشی صاحب سے جب گفتگو ہو رہی تھی تو وہ بات ایک ہو رہی تھی کہ پچھلی نشست میں ایک صاحب سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا جی عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے انہوں نے کہا مضبوط ہونے سے پہلے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے غلط عقیدے پہ اگر مضبوطی ہو گئی تو پھر جہنم میں صحیح عقیدے پہ مضبوطی ہونی چاہیے صرف عقیدہ مضبوط ہونا نجات نہیں ہے عقیدہ درست اور مضبوط ہونا جو ہے وہ نجات اللہ تعالیٰ ہمیں عزم و توفیق بخشے اور ہمیں یہ بھی عزم و توفیق بخشے کہ ہم اپنے آگے نسلوں کو اپنے بچوں کو اور ان سے آگے ان کے بچوں کو بچیوں کو جو ہے وہ بھی صحیح عقیدہ جو ہے وہ ہم سکھا صلی اللہ علیہ سعید و مولانا محمد و, و اصحاب اجمعین